شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ اصرحو کی کتاب دعوت المقامت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے عموی خلافت کا ذکر چل رہا ہے عموی خلافت کیسے ختم ہوئی خاتمے کے اسباب بیان کیے گئے تھے گزشتہ سبق میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ جب اموی خلافت اور بنو امیہ کی حکومت عروج سے زوال کی طرف سفر کر رہی تھی کیا اس وقت کہیں اصلاح کی کوئی کوشش ہوئی تھی آج کے سبق میں انشاءاللہ اللہ اس سوال کا جواب دیا جائے گا بنو امیہ عروج سے زوال کی طرف جب سفر کرنے لگے تھے تو روشنی کی ایک کرن حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کی شکل میں نظر آئی عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ عموی خلافت کے ایک روشن ستارے تھے انہوں نے سادق خلفاء کے زمانے میں جو ظلم و ستم وغیرہ شروع تھا اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاست اور پالیسی اختیار کرنے کے لیے کوششیں شروع کی چنانچہ حکومتی اہلکاروں کو انہوں نے زہد تقوی، امانت علم اور شریعت کی طرف متوجہ کیا جو ظالم حکمران اور اہلکار خلافت میں بہت ہی اہم کردار ادا کر رہے تھے انہیں انہوں نے تبدیل کیا اور اچھے تقوادار پرہیزگار علماء دینی علوم پر عبور رکھنے والے لوگوں کو انہوں نے آگے کیا پہلے جو ظالم حکمرانوں نے والیوں اور گورنروں نے بیت المال سے بغیر استحقاق کے مال وغیرہ لیا تھا اسے انہوں نے بیت المال میں واپس کیا یا ظلمن اور جبرن جو مال جمع کر کے بیت المال میں رکھا گیا تھا اسے انہوں نے دوبارہ اپنے مستحق مالکوں کو واپس کیا اگر ممکن ہوا نہیں تو بیت المال میں انہوں نے اس پیسے کو رکھا اور والیوں ظالم حکمرانوں سے سب کچھ انہوں نے اکٹھا کیا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک بہت بڑی تبدیلی یہ آئی کہ اموی خلافہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو برے القاف سے یاد کیا کرتے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس گندی بدعت اور قبیح عادت کو ختم فرمایا علویوں کو اہل بیت کو ان کا وہ مقام دوبارہ عطا کیا جو کہ ان کو اللہ جل جلال نے اور شریعت نے عطا کیا ہے علویوں کو گالیاں دینے سے اور برا بلا کہنے سے انہوں نے منع کیا اور امیر المومنین عمر بن عبد العزیز اللہ نے خود خوارج کے ساتھ مناظرے کیے ان کو قائل کیا مناظر کے ذریعے وہ ان پر غالب آئے انشاء اللہ مناسب ہوا تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور خوارج کے ساتھ ہونے والے ایک مناظرے کا احوال آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا طالب علموں کے لیے اتنا اشارہ کافی ہے کہ ہمارے ہاں مدرسوں میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے نفحت العرب حضرت مولانا محمد اعزاز علی رحمہ اللہ کی جو تعلیف و تصنیف ہے اس میں یہ مناظرہ مذکور ہے اموی خلافت میں ایک اور خطرناک قسم کی بدعت مروج ہو چکی تھی وہ بدعت دراصل اس طرح تھی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جاتا تو وہ اس کے جزے کو معاف نہیں کرتے تھے مسلمان ہو جانے کے باوجود بھی اس سے جزیا لیا کرتے تھے اموی خلافت کے دوران بعض حکمران اور بعض گورنر حضرات زلمن اور جبرن ایسے نو مسلموں سے جزیہ لیا کرتے تھے جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے اور یہ تو عام سے طالب علم کو بھی معلوم ہے کہ جزیہ کفار سے لیا جاتا ہے مسلمانوں سے نہیں لیکن وہ لیا کرتے تھے عمر بن عبد العزیز رحیم اللہ نے اس سلسلے میں بھی اصلاحات کی اس ظلم سے اور بدات سے جو کہ شریعت میں موجود نہیں ہے اس سے روکا تو بعض لوگوں نے انہیں کہا کہ حضرت اس طرح تو بیت المال کا بیڑا غرق ہو جائے گا بیت المال غریب ہو جائے گا تو انہوں نے ایک تاریخی بات کہی جو کہ اموی خلافت کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے فرمایا انسلم صلی اللہ علیہ وسلم هادیا ولم يرسل اللہ جل جلالہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنا کر بھیجائے رہنما بنا کر بھیجائے ٹیکس وصول کرنے والا بنا کر نہیں بیجا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے اپنے مختصر دور حکومت میں بہت زیادہ اصلاحات کی کوشش کی اور عملی جامہ پہنایا لیکن ان کی مدت حکومت بہت ہی کم تھی دو سال چند مہینے اللہ جل جلالہ نے انہیں نادر تخوا اور پرہیزگاری عطا کی تھی اس پرہیزگاری اور تقوی کی بدولت وہ انتہائی اعلی درجے تک پہنچ گئے تھے اسی لیے اکثر بزرگوں نے انہیں خلاف راشدین میں سے پانچواں شمار کیا ہے یعنی ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمائین چار خلافہ راشدین ہیں تو یہ پانچویں خلیفہ راشد ہیں کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ نے ان کو زہر دے دیا تھا سب سے زیادہ اہم بات جس نے ان کے دشمنوں میں اضافہ کیا اپنے ہی خاندان کے اندر امویوں کے اندر وہ بات دراصل یہ تھی انہوں نے اس خلافت کو جیسے کہ شریعت میں ہے شورا کے ذریعے قائم کرنے کی طرف اقدامات اٹھانے شروع کیے تھے اور انہوں نے یہ عزم اور ارادہ کیا تھا کہ یہ جو بطور میراث خلافت باپ سے بیٹے بیٹے سے پوتے کی طرف جا رہی ہے اس سلسلے کو روکا جائے اور دوبارہ سے اسلامی دستور اور شریعت کے مطابق خلافت کو قائم کیا جائے خلافت کے قیام کے سلسلے میں ان کی اصلاح کی یہ نیت اور ارادہ امویوں کے لیے بہت گرا تھا اللہ جل جلال عمر بن عبد العزیز اللہ کے درجات کو بلند فرمائے اللہ تعالی ان جیسے حکمران امت مسلمہ کو دوبارہ عطا فرمائے میرے بھائیوں میری بہنوں دور حاضر کے ہمارے امیر المومنین حضرت ملا محمد عمر مجاہد رحم اللہ تعالی و تقبلہ کو تیسرا عمر کہا جاتا ہے وہ دراصل اس لیے کہا جاتا ہے کے پہلے عمر عمر بن خطاب ہیں دوسرے عمر عمر بن عبد العزیز ہیں اور تیسرے عمر ہمارے امیر المومنین ملا محمد عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اللہ تعالی ان سب سے راضی ہو اور اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے اور اسلامی عمارت کے قیام و استحکام کے لیے ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی علاق محمد ولی وصحب اجماعین ارحد انشاء انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اموی خلافت کی خوبیوں کا تذکرہ کریں گے السلام علیکم و اللہ وبرکات